أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يوميني و فِي كُلِّ سَمَاءٍ سما اِن السَّمَاءَ و زین سما ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ مقصد سور حامیم السجدہ کا شرق دعا کی نفی اور اس دعوے پر وارد ہونے والے چار شبہات کے جوابات دیے جا رہے ہیں یہ پہلا شبہ آیت نمبر پانچ میں ذکر کیا گیا کہ ہمیں آپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی تو اس کا جواب تمہاری طرح ہی بشر ہوں فرق یہ ہے کہ میری جانب وہی کی جاتی ہے کہ الاح تمہارا الاح ایک ہے پھر اس دعوے کو ماننے والوں کے لیے بشارت دی گئی اور نہ ماننے والوں کے لیے تقویف مشرقین کے لیے تکویفت میں دلیل عقلی ذکر کی گئی ہے دلیل عقلی ان آیات میں ذکر کی گئی ہے اللہ کے تعارف کے لیے اور ساتھ زجر دیا جاتا ہے مشرقین کو زجر دیا جاتا ہے مشرقین کو گزشتہ آیات میں آیت نمبر پانچ چھ میں دابے توحید ذکر کیا گیا ان الہکم الہ حکم اور اسی طرح تخویف دی گئی مشرقین کو تو مشرق کا شرک کیا ہے یہاں پہ مشرق کے شرک کی وضاحت کی جا رہی ہے مشرق کے شرک کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ مشرق کا شرک کیا ہے دراصل وہ غیروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹہراتا ہے دوسری جانب ان آیات میں اللہ کا تعارف بھی ہے کہ اللہ کون کون سی ذات ہے یہ تو یہاں پہ دلیل عقلی اللہ کے تعارف کے لیے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اس کل کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہ بھی چھ لمحوں میں پیدا کیا ہے قرآن مجید میں تخلیق کائنات فیصد ایام یہ ذکر یہ قرآن میں سات جگہ ہوا ہے سات جگہ ہوا ہے جیسے سورہ آراف آیت نمبر سورہ یونس آیت نمبر تین سورہ ہود آیت نمبر سات سورہ فرقان آیت نمبر انسٹھ سورہ الف الفلامیم السجدہ آیت نمبر چار اور سورہ کاف چھبیسویں پارے میں قاف آیت نمبر اٹھتیس اور سورہ حدید آیت نمبر چار جی چار سورتوں میں تو بالکل ابتدائی جو آیات ہیں ان میں ذکر کیا کیا ہے یہ تو ست ایام ہم نے وہاں پہ جگہ جگہ سورہ آراف میں ہم نے زیادہ وضاحت کی تھی یونس میں بھی ہود میں بھی یوم بمانے لمحہ جو لوگ یوم دن کے مانو میں کرتے ہیں یہ تو تو ایک اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے دن ہم سورج کی بنیاد پر ذکر کرتے ہیں جب زمین یہ اپنے مدار میں وہ ایک چکر کاٹتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دن گزر گیا اور سورج کے گرد جو پورا چکر اصل میں زمین کی گردش جیسا کہ آج سائنس کہتی ہے زمین کی گردش بیک وقت وہ دو طرح ہے یہ ایک وہ اپنے ایکسس پہ اور دوسرا اس دائرے میں وہ سورج کے گرد بھی چکر لگا رہی ہے یہ تو اپنے ایکسس پہ اور اپنے مرکز پہ جو وہ اس کے گرد چکر لگا رہی ہے تو اس کی بنیاد پہ دن اور رات کا یہ فرق آتا ہے اور زمین کے گرد سورج کے گرد جو چکر لگاتی ہے تو اس میں سال پورا ہوتا ہے وہ سال کا چکر ہوتا ہے تین سو پینسٹھ دن کا تو یوم تو ہم اسے کہتے ہیں کہ جو سورج زمین کا اپنے مدار میں اور اپنے ایکسس پہ یہ چکر لگانا یہ گردش کرنا تو اس بنیاد پہ تو ابھی جب سورج پیدا ہی نہیں ہوا تھا یہ تو یوم بمانے دن کے یہ مانا کیسے درست بنتا ہے دوسری جانے قرآن جگہ جگہ کہتا ہے وہ اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے یہ تو ہو تو سے کہتا ہے کہ ہو جات پس وہ ہو جاتا ہے تو اللہ کا کوئی بھی کام وہ محض ارادے سے ہی ہو جاتا ہے جب کسی کام کے کرنے کا اللہ ارادہ کر دیتے ہیں تو پھر بعض لوگوں نے اکثر یہ تعویل کی ہے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سورج نہیں تھا لیکن یہ ایک دن کے برابر جو عرصہ ہے تو اسی آرسے میں اور اسی مدت میں اللہ نے یہ کائنات یہ بنائی ہے تو یہ بھی وزا خزا امر فنا یقین الحکن فیون یہ اس سے متصادم آتا ہے اور تعارض آتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے سورہ آراف میں اور دیگر جگہوں میں یوم کا معنی ذکر کیا تھا کہ یوم اصل میں عربی زبان میں مطلق وقت کو کہتے ہیں یعنی یوم مطلق وقت کو کہتے ہیں تو وہ وقت وہ ایک لمحہ بھی ہو سکتا ہے بلکہ ایک سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے اور سیکنڈ کا وہ ہزارواں اور کروڑواں حصہ بھی ہو سکتا ہے نینو سیکنڈ اسی طرح آگے جائیں تو سیکنڈ کا وہ لاکھواں اور کروڑواں حصہ بھی ہو سکتا ہے اور مطلق وقت چوبیس گھنٹے کو بھی یوم کہتے ہیں تو مطلق وقت کو کہتے ہیں اسی لیے بعض مفسرین کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ مفسرین بعض ایام کا مانا کرتے ہیں فی فیصد اوقاتن وقتوں میں ہم آسانی کے لیے کہ جو مانا زیادہ ذہن میں آسانی سے بیٹھتا ہے تو یوم بمانے لمحہ اب یہ لمحہ کتنا تھا یہ اللہ ہی کو معلوم ہے لمحہ ایک سیکنڈ کا بھی ہوتا ہے اور سیکنڈ کا سینکڑواں حصہ ہزارواں حصہ لاکھواں حصہ کروڑواں حصہ وہ بھی ہو سکتا ہے اور سیکنڈ سے زیادہ وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کتنا وقت تھا تو یوم بمانے لمحہ وہ لمحہ مختصر بھی ہو سکتا ہے اور دراز بھی ہو سکتا ہے تو اسی لیے اور دیگر آیات کے ساتھ بھی تعارض وہ نہیں آئے گا تو یہاں پہ اللہ کا تعارف یہ کیا جا رہا ہے اور قرآن میں جگہ جگہ جو ستت ایام سات جگہ یہ لفظ آیا ہے تو یہاں پہ ان ستت ایام کی وضاحت ہے کہ ان چھ لمحوں میں اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے تو وہ کیسے کہ قل کہہ دیجئے پیغمبر اور یہ دلائل اقلیہ ہیں توحید پر یہ کہ قل کہہ دیجئے پیغمبر این کم لکفرو نے بلدی یہ تم انکار کرتے ہو بل اس ذات پر خلقا کہ جس نے پیدا کیا ہے زمین کو فی یوم دو لمحوں میں کیا تم اس ذات سے انکار کرتے ہو کہ جس نے دو لمحوں میں زمین کو پیدا کیا ہے تو مشرقین مکہ وہ تو اللہ کی ذات سے انکار نہیں کرتے تھے بلکہ وہ تو اللہ کی ذات کو مانتے تھے بلکہ وہ تو چھوڑے شروع سے لے دیکھ لیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہ پہلے شرک میں مبتلا ہوئی تھی اور اللہ نے حضرت نوح کو بھیجا تھا ان کے رد کے لیے تو دنیا میں کسی بھی مشرک نے اللہ کا انکار نہیں کیا بلکہ وہ شرک کرتے ہی اسی لیے ہیں کہ ہم ان اپنے آلیہ کے ذریعے ہم اس بڑے خدا اور گاڈ کی طرف اپنے آپ کو قریب کرتے ہیں تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائے یہی مشرقین مکہ کا بھی عقیدہ تھا ہاؤل عند اللہ یونس آیت نمبر 18 میں ہم انہیں پوچھتے ہیں اور یہ ہماری سفارش اللہ کے دربار میں کرتے ہیں سورہ زمر آیت نمبر 3 میں بھی یہی تھا مانا اب دم الاقرب نا اللہ ذلفا ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے تاکہ یہ ہمیں اللہ کے ہاں درجے میں قریب کر سکیں تو پھر اس کا کیا معنی کہ تم لوگ اللہ سے انکار کرتے ہو اسی لیے یہاں پہ وطج آلو نہ یہ جملہ یہ تفسیر ہے ما قبل کے لیے یہ جملہ تفسیریہ ہے تجالو ن لہو اندادا یعنی تم بناتے ہو اس اللہ کے لیے اسی لیے ہم یعنی کا معنی کرتے ہیں وتجعلون لہو اندادا یعنی تم بناتے ہو اللہ کے لیے اندازن مثل یعنی اللہ کا ہمسر یہ انداد جمع ہے ند کی اور ند یہ مثل کو کہتے ہیں اور مسلت وہ کم سے کم ایک صفت میں بھی ہوتی ہے مسلیت یہ کم سے کم ایک صفت میں بھی ہوتی ہے جیسے مثلاً تشبی میں ہم کہتے ہیں کہ زید کل اسدی زید یہ شیر کی طرح ہے تو کیا شیر کی طرح تمام اوساف میں ہے نہیں بلکہ وہاں پہ ایک صفت مراد ہے کہ وہ شیر کی طرح بہادر ہے اور شجا ہے شجاعت میں تو وہاں وہ مثلیت ایک صفت میں ہے ایسا نہیں کہ زید وہ بھی شیر کی طرح اس کی بھی کی چار ٹانگوں پہ وہ پھرتا ہے ایسا نہیں ہے تو مثلیت یہ ایک ہی صفت میں مثلا بابا کے متعلق اگر کسی کا یہ عقیدہ آ جائے کہ بابا میرے مال میں رزق ڈالتا برکت ڈالتا ہے تو یاد رکھیں یہ ایک صفت بھی اللہ کی دینا یہ اسے الہ قرار دینا ہے اور یہ اللہ کا ہمسر قرار دینا ہے یا اسی طرح بابا کے متعلق یہ کہنا کہ یہ میرے حال سے واقف ہے میں جب اسے پکارتا ہوں تو یہ میری فریاد سنتا ہے اب سننے غائبانہ سننا یہ اللہ کی ایک صفت ہے اب اس ایک صفت میں بھی آپ کسی غیر کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دے تو یہ بھی شرک ہے وطج آلو الہو اندادا ضروری نہیں کہ متعدد صفات میں کوئی کسی غیر کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے بلکہ ایک صفت میں بھی اگر آپ غیر کو اللہ کے ساتھ شریک ٹہراتے ہیں تو یہ وطج آلو الہو اندادا کا مستق ہے اخلاص میں اللہ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد ولم یق الہو کف احد اور نہیں ہے اللہ کے لیے کف کہ اللہ کے ہمسر اللہ کا برابر احد کوئی بھی کسی بھی صفت میں وہاں پہ ہم مانا کرتے ہیں کہ اللہ کا کف ہمسر مثل وہ کوئی بھی نہیں ہے کسی بھی صفت میں نہیں ہے وہ تجالون لہو اور تم بناتے ہو اللہ کے لیے اندازن اس کا مثل ایک ہی ایک بھی صفت میں تو یہ ماقبل کے لیے تفسیر ہے ذالک رب العالمین اور یہ ان صفات والا کہ جس نے زمین کو دو لمحوں میں پیدا کیا ہے ذالک رب العالمین اور یہ پروردگار ہے تمام جہانوں کا وجا لفی ہا رواسیا وجالفی ہا اور رکھے ہیں اس زمین میں رواسیا پہاڑ بلندوں بالا پہاڑ رواسیا یہ راسیتن کی جمع ہے راسیہ بوجھ کو کہتے ہیں یعنی یہ بھاری پہاڑ یہ رکھے ہیں باری پہاڑ یہ رکھے ہیں سورہ نحل آیت نمبر پندرہ میں گزرا تھا کیوں رکھے ہیں رکھے ہیں زمین میں یہ باری پہاڑ اور یہ بڑے بڑے پہاڑ انتمید دبی کہ یہ زمین تم پر ہلے نہیں یعنی یہ زمین کی زمین کے بیلنس کو برابر کرنے کے لیے یہ بھاری اور بھاری بھرکم پہاڑ یہ اس پر رکھے گئے ہیں والا کم اور رکھے ہیں زمین میں یہ بھاری پہاڑ تاکہ یہ زمین تم پر ہلے نہیں اسی طرح دیگر جگہوں پہ ولجبال اوتادا جیسے سورہ نبا میں آتا ہے اور یہ پہاڑ یہ زمین کے لیے کیلے ہیں میخ ہیں تو یہاں پہ بھی قرآن کہتا ہے جفی ہا رواسی منفوقا اور رکھے ہیں اس زمین میں پہاڑ منفوقا اس کے اوپر وہ بار اور برکت ڈالی ہے اللہ نے فیحا اس زمین میں اور ایسی برکت ڈالی ہے جیسے آگے قرآن خود کہتا ہے وہ قدر رفیح اور اندازہ کیے ہیں فیحا اس زمین میں اخواتا اس کی روزی اکوات جمع ہے کی اور قوت یہ خوراک کو کہتے ہیں روزی کو کہتے ہیں وہ قدر رفیح قوت کوت مایوم سکر یعنی وہ تھوڑی چیز اسے کہتے ہیں ویسے قوت اصل عربی میں یعنی وہ تھوڑی سی چیز جیسے کہا جاتا ہے کہ یعنی وہ تھوڑی سی چیز کہ جس سے گزارا ہو سکے اور اسے قوت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس پر بدن کا قوام ہے زندگی کا دار مدار ہے وہ قطر فیحا اور اندازہ کیے ہیں فیح زمین میں اخواتا امام ماوردی نے اخوات کے چار معانی ذکر کیے ہیں وہ کہتے ہیں اخوات اس کا معنی ارزاق رزق روزی خوراک وقت رفی ہا اخواتہ اے وقت درا ارزا کا زمین میں بسنے والوں کے لیے جو رزق ہے اور خوراک کا بندوبست ہے تو وہ اللہ نے اس میں اندازہ کیا ہے لیکن خاندانی منصوبہ بندی والوں کو وہ پڑی ہے کہ اگر انسان کنٹرول نہیں ہوئے تو یہ خوراک یہ کم ہو جائے گی اور انسان مر جائیں گے اور قرآن کہتا ہے وہ قدرفی اکواطاہ اسی لیے کہ آج اگر آپ دیکھیں تو جن قوموں نے اور جن ممالک نے ان چیزوں پر بلکہ فطرت میں اور قدرت میں جو انہوں نے دراندازی کرنے کی کوشش کی ہے کہ چائنا آج آبادی کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور انہوں نے ستر اور اسی کی دہائی میں جو ان کی ون چائلڈ پالیسی تھی آج وہ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں وجہ یہ کہ فطرت میں کہ زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کریں اگر یہ دنیا میں سب سے زیادہ آبادی ان کی ہے لیکن فطرت میں اور قدرت کے کاموں میں انہوں نے دراندازی کی ہے تو اسی وجہ سے آج انہیں پریشانی ہے لیکن لوگوں کو اس پرانی پالیسی کی عادت اور لت پڑ چکی ہے اسی لیے لوگ اب آمادہ نہیں ہو رہے جاپان میں بھی یہی صورتحال ہے اور یہ جو یعنی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اور ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ ان کی یہ صورت حال ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ملک میں وہ جو طرز حکمرانی ہے تو اس میں یعنی اتنے خراب طریقے سے حکمرانی کی جاتی ہے ورنہ کسی بھی قوم کے لیے آج کی جو نوجوان نسل ہے تو اسے اس قوم کی ترقی کے لیے بروئے کار لایا جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ چونکہ ایک ہجوم جو ہے وہ بن رہا ہے اور یہاں پہ وہ تعلیم تربیت وہ ہے نہیں تو اسی وجہ سے اس معاشرے میں یہ بےگار یہ نظر آتا ہے وہ قبط رفیح اسی لیے یہ آپ اگر دیکھیں تو پہلے پہل ہمارے انہی علاقوں میں جو ارد گرد کی جو یہ زمینیں ہوتی تھی تو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ پہلے یہی زمینیں یہ اتنا فصل اگاتی تھی مثلا اگر کوئی ایک جرب کی زمین ہے تو اس میں اگر پہلے پہل دو من یا تین من گندم وہ پیداوار ہوتی تھی آج ایسے بیج پیدا ہوئے ہیں کہ وہ ایک جرب زمین وہ اس سے کئی گننا زیادہ وہ پیداوار اگاتی ہے وجہ کیا ہے وہ کب طرح اور اندازہ کیے ہیں اللہ نے فیہا اس زمین میں اکواتا اس کے بسنے والوں کے لیے رزق اللہ نے اندازہ کیا ہے جتنی آبادی بڑھتی جاتی ہے جتنے لوگ بڑھتے جاتے ہیں اللہ کو اپنی مخلوق معلوم ہے اور اللہ نے ان کے لیے اس میں رزق وہ اندازہ کیا ہے دوسرا مانا وقت رفیح اکواتہ اور اندازہ کیے ہیں اللہ نے فیح اس زمین میں کہ اس کے فوائد اکواتا کا معنی امام ماوردی کرتے ہیں اس کے فوائد اس زمین میں جو فوائد ہیں تو وہ اللہ نے اندازہ کیے ہیں اور پھر انہوں نے وضاحت کی ہے کہ پہاڑ اسی طرح دریا سمندر اور پانی و شجر یہاں پہ جو درخت اور جنگل وہ دباب اور اس میں یہ طرح طرح کے جو زندہ سر ہیں اور جاندار ہیں مکھی سے لے کر مچھر سے لے کر بڑے بڑے جانداروں تک ویل مچھلیوں تک یہ سارے اللہ نے اس زمین میں یہ اندازہ کیے ہیں اسی طرح وہ قد رفیح وہ مانا کرتے ہیں کہ اقوات سے مراد بارشیں ہیں اس زمین میں اللہ نے بارشیں وہ اندازہ کی ہیں اور چوتھا مانا انہوں نے کیا ہے کہ وقدر قد رفیح اور اندازہ کیے ہیں اللہ نے اس زمین میں اکواتا وہ امتیازی چیزیں کہ جو ایک علاقے میں ہیں اور دوسرے علاقے میں وہ نہیں ہیں وجہ یہ تاکہ دنیا میں تمام قوموں کا اور تمام انسانوں کا ایک دوسرے پر و مدار ہو اب مثلا دیکھ لیں پاکستان کی سرزمین میں جو مادنیات ہیں تو وہ دنیا میں دیگر جگہوں پہ نہیں ہیں دنیا کی دیگر جگہوں پہ جو مادنیات ہیں اب مشرق وسطی آپ دیکھ لیں مشرق وسطی یہ جو مڈل ایسٹ ہے اس میں آپ دیکھ لیں وہاں پہ تیل ہے اور گیس ہے لیکن وہاں پہ دیگر مادنیات وہ نہیں ہے تاکہ دنیا میں لوگوں کا دارو مدار یہ ایک دوسرے پر یہ ہو اور کوئی بھی اب اگر ہر چیز آپ کو ہر ملک میں وہ بسیار ملے اور کوئی بھی دوسرے پر اس کا دارو مدار نہ ہو تو ہر کوئی مستغنی ہو وہ قبط رفی اور اندازہ کیے ہیں فیحا اس زمین میں اخواتا اس کے رزق فی اربات ایام اور یہ سب کام کیا ہے فی عربات ایام چار لمحوں میں اسی لیے البرہان میں زرکشی وہ اربات ایام اس کا معنی کرتے ہیں اے مالیو میں مالیومنی المتقمینی یہ جو چار لمحے ہیں تو یہ ان پہلے دو لمحوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے گزشتہ آیت میں زمین کو دو لمحوں میں پیدا کیا اور پھر پہال اور اس میں زمین میں خیر اور برکت ڈالنا اور اس میں رزق اندازہ کرنا یہ چار لمحوں میں تو چار اور دو چھ تو یہ ہو گئے تو پھر اگلی آیت میں جو آتا ہے کہ یہ آسمانوں کو بھی فی یومین پیدا کیا ہے تو یہ تو آٹھ ہوئے تو یہ تو قرآن کی دیگر آیتوں سے خلاف آتا ہے اسی لیے فی ارب آتے ایام یہ زمین کی پیدائش اور زمین میں یہ تمام چیزیں رکھنا یہ چار لمحوں میں ہوا ہے فی اربات ایام اس کی مثال ایسی ہے جیسے مثلا یہاں سے کوئی لاہور جاتا ہے تو اب یہاں سے مثلا پنڈی اسلام آباد یہ لگ بھگ دو گھنٹے وہ لگ جاتے ہیں اور لاہور تک چار گھنٹے یا پانچ گھنٹے یہ لگ جاتے ہیں ایک شخص کہے کہ اسلام آباد تک مجھے دو گھنٹے لگے اور لاہور تک مجھے پانچ گھنٹے لگے تو اب اس کا یہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اسلام آباد تک پنڈی تک میرے دو گھنٹے لگے اور پھر وہاں سے لاہور تک میرے پانچ گھنٹے لگے ایسا نہیں مراد بلکہ یہ پہلے دو گھنٹے یہ بھی ان پانچ گھنٹوں میں مراد ہے تو یہاں پہ بھی ہے اربات ایام ان یہ چار لمحوں میں ان پہلے دو لمحوں کے ساتھ سوا تین، تینوں علی ہیں رفع کی بھی ہے نصب کی بھی ہے اور جر کی بھی ہے سوا السا لیکن آسان مانا سوا السا یا تو یہ ان اربات ایام کی صفت ہے تو مانا یہ اے فی عربات سوا السا ان چار لمحوں میں سوا اور یہ چار لمحے بالکل برابر تھے لسا ان پوچھنے والوں کے لیے کہ جو یہ پوچھتے تھے کہ یہ زمین اللہ نے کتنے لمحوں میں پیدا کی سائلین بمانا پوچھنے والے یا یہ سوا یہ اقوات سے حال ہے یہ اقواتہ سے حال ہے مانا یہ وہ قطر اکواتہ اور اندازہ کیے ہے اس زمین میں اکواتا اس کی اس کی روزی اور اس کی خوراک سوا السا اس حال میں کہ یہ خوراک برابر ہے لسا یہ اپنے محتاجوں کے لیے سائل سے مراد یہاں پہ وہ محتاج ہے یعنی اس خوراک کا احتیاج اس خوراک کی احتیاج جو بھی مخلوق رکھتی ہے خواہ وہ انسان ہو خواہ وہ چرند ہو خواہ وہ پرند ہو خواہ وہ پانی میں بسنے والی مخلوق ہو تو زمین میں اللہ نے اتنی خوراک پیدا کی ہے کہ اس حال میں کہ یہ برابر ہے یہ خوراک لسائلین محتاجوں کے لیے یعنی اس خوراک کا احتیاج جو رکھتے ہیں تو یہ خوراک ان کے لیے برابر ہے اور یہ ان کے لیے کافی ہے اسی لیے آج انسانوں کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ذات کہ جس نے اس زمین کو پیدا کیا ہے اور پھر اس میں یہ خوراکیں رکھی ہیں تو اس نے کہا ہے کہ یہ خوراک یہ برابر ہے محتاجوں کے لیے اس خوراک کی احتیاط جس مخلوق کو ہے تو یہ ان کے لیے برابر ہے اسی لیے تمہیں اپنے آپ کو ہلکان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بار اور خیر اور برکت ڈالی ہے اللہ نے اس زمین میں ہم جگہ جگہ برکت کی وضاحت کرتے ہیں کہ برکت کہتے ہیں المام الخر برکت کہتے ہیں کہ دینا اور بڑانا لیکن خیر کے ساتھ مثلا انسان کو اللہ دے بھی اور کبھی کبھی وہ چیز حقیقت بڑھ جاتی ہے مثلا ایک شخص وہ کاروبار کرتا ہے تو ایک مہینے وہ ایک لاکھ روپے کما لیتا ہے اگلے مہینے مزید اللہ اس میں خیر اور برکٹ وہ ڈال دیتا ہے ڈیڑھ لاکھ کما دیتا ہے پھر اگلے مہینے دو لاکھ کماتا ہے لیکن مال خیر مال خیر اس انسان میں دینداری یہ بڑھتی جاتی ہے اس انسان میں اللہ کی عبادت یہ بڑھتی جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بڑھتا ہے لیکن اگر تو کبھی کبھی وہ چیز وہ حقیقت بڑھ جاتی ہے اور کبھی کبھی وہ چیز بڑھتی نہیں ہے مثلاً وہی ایک لاکھ مہینے آ رہا ہے لیکن وہ ایک لاکھ میں اللہ اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ دو لاکھ کے برابر وہ کام کر دیتا ہے تو کبھی کبھی وہ چیز بڑھتی نہیں لیکن اس سے کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے لیکن مال خیر خیر کے ساتھ انسان میں دینداری اللہ کی عبادت اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بڑھتا ہے تو یہ برکت ہے اور اگر دینا ہو اور بڑھنا ہو لیکن شر کے ساتھ ہو تو وہ برکت نہیں بلکہ وہ استدراج ہے استدراج یہ ہے کہ دن ب دن مال بڑھتا جاتا ہے چیزیں بڑھتی جاتی ہے لیکن اللہ سے اتنی ہی دوری وہ آ رہی ہے انسان میں تکبر پیدا ہوتا ہے ناشکری پیدا ہوتی ہے دوسروں کو حقیر جاننا اور مال کے بلبوتے پہ اترانا یہ دن ب دن بڑھتا جاتا ہے تو یاد رکھے یہ برکت نہیں بلکہ یہ استدراج ہے وبارک فیح اور ایک ہے مبارک مبارک رے کے کسرے کے ساتھ یہ اس میں فاہل ہے برکت ڈالنے والا یہ صرف اللہ کی ذات ہے اللہ کی صفت ہے خیر اور برکت ڈالنے والا یہ صفت صرف اللہ کی ہے اور مبارک اس کا اطلاق مخلوق پہ ہوتا ہے جیسے زمین میں اللہ نے خیر اور برکت ڈالی ہے تو زمین مبارک ہے اسی لیے ارد مبارکہ کہا جاتا ہے آسمان میں اللہ نے خیر اور برکت ڈالی ہے تو سما مبارک کہا جائے گا اسی لیے ہمارے یہ جاہل حکمران یہ ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور میں آپ کو مبارک باد دیتا ہوں مبارک مبارکی اللہ کی صفت ہے وبارک فیحا اور خیر اور برکت ڈالی ہے فیحا اس زمین میں وقد رفیح اکواتا اور اندازہ کیے ہے فیہ اس زمین میں اکواتا اس کی روزی اور اس کی خوراک فی ارب آتے اور یہ تمام کام کیے ہیں یہ تخلیق اور زمین میں یہ خیر اور برکت ڈالنا یہ چار لمحوں میں کیا ہے سوا الساین اس حال میں کہ یہ خوراک یہ محتاجوں کے لیے برابر ہے سمس تواسما اور پھر اللہ نے قصد کیا ارادہ کیا الاس سماعی استوا کے سلے میں جب علا آتا ہے تو اس کے معنی قصدہ اس کے معنی کس کرنا اور ارادہ کرنا توجہ کرنا سمسمائی اور پھر قصد اور ارادہ کیا الاسمائی آسمان کی طرف وہی دخانن اور وہ دھواں تھا جیسے آج سائنس کہتی ہے سائنس بگ بینگ تھیوری اس کے حوالے سے کہ یہ ایک دھواں تھا اور یہ غبار تھا نبلا اس کو کہا جاتا ہے اور اسی, اور اسی غبار میں قرآن بھی دخان کہتا ہے کہ اس میں وہ پٹا اور اسی کے بعد یہ کائنات یہ پیدا ہوئی ہے سمسما دخان اور پھر قسط کیا ہے اللہ نے سما آسمان کی جانب وہی دن اور وہ دونہ تھا فقال اللہ تو کہا اس آسمان سے ولیل اور زمین سے ایتیا توعن او دے کہ آؤ تم دونوں تو ان خوشی سے او کرہن یا ناخوشی سے مجبوری سے یعنی جس کام کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ کام کرو خوشی سے کرو یا نہ خوشی سے کرو قالتا تھا تو کہا ان دونوں نے اتینا طائعین کہ آئے ہم طائعین خوشی سے ایک تو مشرقین پر رد ہے اور یہ ہم نے سورہ احزاب کے بالکل آخر میں کہا تھا وہاں پہ ہم نے کہا تھا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ زمین اور آسمان کو اور پہاڑوں کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ آج تک اپنا کام کرت کر رہے ہیں انہوں نے یہ اللہ کے حکم میں ذرہ برابر خیانت نہیں کی لیکن انسان وہ خائن بنا حمل بمانے خیانت کے وحمل حمل انسان انسان نے اللہ کے احکام میں خیانت کی شرک شروع کیا کائنات کی اور کسی مخلوق نے شرک نہیں کیا اور انسان نے عقل کے ہوتے ہوئے بھی شرک کرنا شروع کیا قالتا تو کہا ان دونوں نے آئے ہم خوشی سے سب آسماوات ان فی یوم تو بنایا ان کو سب آسماوات ان سات آسمان فی یومنی دو لمحوں میں سائنسدان آج آسمان نہیں مانتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں اور قرآن جگہ جگہ اس کو بطور دلیل کے پیش کرتا ہے کہ قرآن یہ آسمان کے دروازے بھی ثابت کرتا ہے جس طرح سورہ آراف آیت نمبر چالیس میں لاتوفت اسی طرح قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ تم آسمان کو دیکھ رہے ہو بغیر امدین بغیر ستونوں کے طرح نہ آ کے جسے تم دیکھتے ہو اور ہم اسی لیے سائنسدانوں کو کہتے ہیں کہ زیادہ جلدی نہ کریں ابھی سائنس نے بہت ترقی کرنی ہے اور آگے بہت کچھ اپنے نظریات کو بدلنا ہے اسی لیے جی سائنس ابھی جلدی نہ کرے کہ وہ آسمان سے ہی انکار کر بیٹھے فقض آسماوات ان فِي يَوْمَيْنِ نے بس بنایا اللہ نے ان کو ساتھ آسمان فی یوم نے دو لمحوں میں وَاوحَا فیقل سماعین اور وہی کی اللہ نے فیقول ہر آسمان میں کہ اس کا حکم یعنی ہر آسمان میں جو قانون اللہ نے جاری کرنا تھا تو اللہ نے اس کی وہی کی کیونکہ تمام آسمانوں میں فرشتے وہ بستے ہیں اور وہ رہتے ہیں اس میں اور زمین میں یہ انسان بستے ہیں تو انہیں وہی وہ کی گئی ہے ہےزما دنیا بے مساوی اور خوبصورت کیا ہے ہم نے اس دنیا دنیا سے یعنی یہ قریب والا آسمان یہاں پہ یہ دنیا یہ کی صفت ہے اور مزین کیا ہے ہم نے وہ آسمان جو قریب ہے دنیا کو دنیا کے قریب جو آسمان ہے اسے ہم نے مزین کیا ہے بمصابیحہ چراغوں سے یعنی یہ جو ستارے ہیں وہ وحفظن، وحفظن، وحفظن حفاظت کی ہے ہم نے اس آسمان کی حفظن حفاظت کرنے کے ساتھ یعنی انہی ستاروں کے ذریعے ہم نے اس آسمان کی حفاظت بھی کی ہے ذالکہ اسی لیے شیاتین جب جاتے ہیں تو ان کے پیچھے شہاب ثاقب وہ لگ جاتے ہیں ذالکا تقدیر العزیز العالیم اور یہ اندازہ ہے اس غالب ذات کا العلیم جو بڑا جاننے والا ہے کل کہہ دیجیے پیغمبر بلدی یا انکار کرتے ہو بلدی اس ذات سے کہ جس نے پیدا کیا ہے زمین کو فی یومین دو لمحوں میں وہ تجالو نہ لہو اندازہ اور تم بناتے ہو اس اللہ کے لیے اندازن شریک کسی بھی صفت میں غالک رب العالمین اور یہ خالق یہ پروردگار ہے العالمین تمام جہانوں کا اور رکھے ہے اللہ نے فیا اس زمین میں یہ بھاری برکم پہاڑ من پہاڑیا اس کے اوپر اور خیر اور برکت ڈالی ہے فیا اس زمین میں وقدر رفیح اقواتا اور اندازہ کیے ہے اللہ نے فیحا اس زمین میں اقواتا ہے اس کی روزی اور خوراک فی ہر ایام اور یہ تخلیق اور یہ تمام چیزیں کرنا فی ہر کے ایام یہ چار لمحوں میں سوا یہ روزی یہ برابر ہے لسائی محتاجوں کے لیے سم سما اور پھر قصد کیا ارادہ کیا آسمان کی جانب اور وہ دھوان تھا فقال اللہ تو کہا اس آسمان سے ولیل اردے اور زمین سے ایتیا آ جاؤ تو توہن خوشی کے ساتھ او کرہن یا نہ خوشی کے ساتھ تو کہاں ان دونوں نے اتینا طائعین آئے ہم خوشی کے ساتھ فقضاہن نا تو پس بنایا انہیں سب آسماوات ان سات آسمان فی یومینی دو لمحوں میں واؤحہ فی کل ان امرہا اور وہی کی ہر آسمان میں امرہا اس کے حکم کی ہر آسمان میں اللہ نے ایک قانون کو رکھا ہے وزین سما دنیا اور مزین کیا ہے ہم نے اس قریب والے آسمان کو بے مسابیا چراغوں کے ساتھ وہ اور حفاظت کی ہے ہم نے اس کی حفظن حفاظت کرنے کے ساتھ شیاتین سے ذالک تقدیر العزیز العالیم اور یہ اندازہ ہے اس غالب ذات کی جانب سے العالیم جو جاننے والا ہے آخرا رب المین